السلام علیکم و رحمۃ اللہ اللہ اکبر اللہ शोर तो नहीं है शोर है ना माइक का शोर है या किसी का सब अभी वो तो नहीं था جی کا بیان تو نہیں ہے روم میں دیکھیے جی اب کچھ اور کم ہوا سيدنا مارك سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل استغفر الله ربي كل ذنب واعوذ بالله استغفر الله ربي كل ذنب استغفر الله ربي استغفر الله الذي لا أستغفر الله من الله أكبرله أكبر. الله صفر الله صفر الله منزان صفر الله لوین کل چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جائیے جی فصل ہم نے اس میں تفصیل کل پڑھ لیا تھا آج ہم پڑھتے ہیں فصل نمبر دس اس میں ضرف فصل نمبر دس اس میں ضرف اس میں ضرف کیا کہتا ہے کہتے ہیں جو لفظ کسی کام کی جگہ یا وقت کا نام ہو اسے اس میں ظرف کہتے ہیں جو لفظ کسی کام کی جگہ یا وقت کا نام ہو یعنی جگہ یا وقت کے لیے جو استعمال کیا جاتے ہیں اس کہتے ہیں زرف جگہ یا وقت ٹھیک ہے جگہ یا وقت کے لیے جو ہوتا ہے اس کو ظرف کہا جاتا ہے ایک منٹ سے رہا جگہ یا وقت کے لیے جگہ اس کے ذر کہتے ہیں اس کی گردان یہ ہے مف علون م فلانے مفعلو مف م فلا مفا بس یہ تین سیگیں اپنے یاد کرنے میں فلون میں ایک وقت یا ایک جگہ کام کرنے کی مفعلانے دو وقت یا دو جگہ کام کرنے کی اور دو جگہ یا دو جگہ کام کرنے کی اور سب وقت یا سب جگہ کام کرنے کی سب وقت یا سب جگہ کام کرنے کی تو کہتے ہیں مف علون ایک وقت یا ایک جگہ کام کرنے کی دو وقت یا دو جگہ کام کرنے کی اور مفا سب وقت یا سب جگہ کام کرنے کی وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں قاعدہ سی حرفی سے حرفی کے صرف کو پھیلے مظاہرے کے سیگا واحد مذکر سے سہ حرفی ماضی کو سحرفی ماضی ہے تو اسے حرفی ماضی ہوگا کہ ظرف کو مظاہرے کے سیگا واحد مذکر سے اس طرح بناؤ کہ علامت مظاہرے دور کر کے اس کی جگہ میم مفتول لگاؤ جیسے تھا نہ یا فالو تھا یا فالو اب کیا کریں گے پہلے یا کو کریں پہلے یا کو دور کریں پھر کیا لگائیں می میں مفتو لگائیے پہلے یا کو دور کیجئے پھر می میں مفتو لگائیے اور این کلمہ اگر مضمون ہو این کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو اچھا زبر دے دو اگر کلمہ جب فالو میں تو این کلمہ کیا مفتو ہے تو, تو کام آسان ہو گیا لیکن اگر این کلمہ مضموم ہو تو اس کو زبر دے دو ورنہ اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو اگر پہلے سے ہی جو ہے مزم... اگر وہ پہلے سے ہی مفتو تھا تو وہ مفتو ہی رہے گا اور اگر پہلے سے ہی عین کلمہ کیا تھا مقصور تھا تو عن کلمہ اپنی حالت پہ رہے گا عین کلمہ اپنی حالت پہ رہے گا اور آخر میں تنوین زیادہ کر دو اب ذرا مثالیں دیکھیں یون سورو دیکھیں یہ مظاہرے کا سیکیا ین سورو آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے پہلے آپ نے یا کو دور کرنا ہے پہلا کام ہو گیا جی یادور کر دی نمبر دو کام یہ کرنا ہے اس کی جگہ میم مفتو لگانا ہے کیا لگانا نمبر دو کام ہو گیا میم مفتو تو کیا ہو گیا منسرو منسرو نمبر 3 کام یہ کرنا ہے کہ این کلمے کو دیکھنا ہے آپ نے این کلما اگر مضموم ہوگا تو اس کو کیا کر دیں گے اس کو فتح دے دیں گے ورنہ اپنی حالت پہ رہے گا یہاں پہ این کلمہ کیا ہے مف... مضموم ہے نا این کلمہ. تو وہ کیا ہے مضموم ہے تو سواد کو کیا کر دیں گے زبر دے دیں گے نمبر چار یہ کام کرنا ہے کہ آخر میں تنوین بڑھا دینی ہے آخر میں تنوین بڑھا دینی ہے تو کیا ہو جائے گا منصر یزریبو سے کیا ہو جائے گا یزریبو دیکھیں یزریبو یا کو دور کریں میم مفت میم لگائیے پھر آخر میں کیا کر دیں اور عین کلمہ پہلے سے ایک مقصور ہے وہ اپنی حالت پہ رہے گا اور آخر میں زم... تنوین لگائیں تو مذریبون اچھا یسما وہ آ سے کیا آ جائے گا مسماؤن جب ماضی سے حرفی نہ ہو تو اس میں و اس میں مفول دونوں ایک طرح کے ہوں گے اگر ماضی سے حرفی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اس میں ظرف اور اس مفعول مفول دونوں ایک طرح کے ہوں گے لکھتا ہوں اب میں ضرور علم صرف صاف اور واضح طریقے اس میں بنتا ہے فیلے مزارے سے یہ اسم اور ہمیشہ ہوتی ہیں اس کی دو قسم ایک ہے ظرف مکان اے خوش لکھا دوسرا ظرف زماں ہے بے خطا آتا ہے وہ ایک ہی سیگا مگر دونوں قسموں کے لیے اے باہنر پس علامت کو گرا کر دا اما فتح والا میم دو اس جا لگا وعلیکم السلام عین پر سیگا کہ پھر کر لو نظر ذمہ ہے اس پر یا کسرہ یا زبر دو زبر تم عین پر گر زمہ ہو ورنہ اس کے حال پر ہی چھوڑ دو کر کے آخر حرف سے زمہ کو دور دو بڑھا تنوین کو تم بس ضرور لیک ماضی تین حرفی کے سوا اس میں مفول اور مذہب ان سے مذہب مزرب ان مذربان مذہبوں سے کیا آئے گا منصر ان منصران مناسروں مختلف سے کیا آئے گا کیا آئے گا مختلف مختلان کاتلو قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کو مزارے سے بنانا ہے مزارے سے کیسے بنائیں گے پہلے علامت مزارے دور کریجئے پہلا کام نمبر دو نمبر دو اس کی جگہ میم مفتو لگانا ہے مزارے کو دور کر حرف علامت کو جو حرف اتین میں سے جو تھا شروع میں مزارے کی علامت کو دور کر کے نمبر دو میم مفتو لگانا ہے دو کام نمبر تین کام یہ کرنا ہے کہ این کلمے کو دیکھنا ہے این کلمہ اگر مضموم ہوگا تو اس کو ہم فتح سے بدل دیں گے اور اگر این کلمہ باقی اگر کسی اور حالت میں ہوگا وہ اپنی حالت پہ رہے گا تین باتیں نمبر چار یہ کہ آخر میں تنوین لگا دینی ہے ٹھیک ہے نا جیسے ین شروع تھا ین شروع میں سے پہلے یا کو دور کیا می میں مفتو لگایا من شروع ہو گیا نمبر دو کام یہ کی نمبر تین کام یہ کیا کہ این کلمے کو دیکھا این کلمہ مضموم تھا تو این کلمے کو فتح سے بدلا تین باتیں نمبر چار یہ ہو گیا کہ آخر میں تنوین لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا منسرون ٹھیک ہو گیا جی بس آج اتنا ہی اس کا اپنے قاعدہ یاد کرنا ہے پھر گدانے وغیرہ سوالات وغیرہ اس کا ہم وہ کریں گے بس انشاءاللہ ہماری کل تک انشاءاللہ اس کا پ... کل یا پرسوں یعنی یا منڈے کو انشاءاللہ یہ ہماری علم و صرف کا پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا این کلم اگر مضمون نہیں ہوگا تو اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں گے ہے بس آج اتنے باقی پھر انشاءاللہ شاء اللہ آج اتنا